بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے الحمد للہ اللذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہو عوجا سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ, وآلہ وسلم پر یہ کتار نازل کی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 اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے ان اصحاب الكهف كانوا من عجبا؟ کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوہ والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے روشد جب وہ جوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر اپنے یہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر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 فمن أظلم من من افترى على كذبا ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں بھلا یہ ان کے اللہ ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ اطراع کرے کمر اور جب تم نے ان مشرقوں سے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 كَذٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكى طعاما فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق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 اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا مگر ان اللہ کہہ کر یعنی اگر اللہ چاہے تو کروں گا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 میں فرسمیا میں لہو دوری شری فوفی فکمی عہد کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے اسی کو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں اور نہ وہ اپنے میں کسی کو شریک کرتا ہے وَاتْلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا اور اپنے پروردگار کی کتاب کو جو تمہارے پاس بھیج جاتی ہے پڑھتے رہا کرو اس کی باتوں کو, کو کوئی بدلنے والا نہیں اور اس کے سوا تم کہیں پناہ بھی نہ پاؤگے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ دعائی کیل ہے دنیا وال اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا اور جو ایمان لائے اور کام بھی نیک کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر زائع نہیں کرتے اُنائِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِمٍ تَحْسِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا قضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا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 وَلَوْ لَا دَخلتَ جَنَّتَكَ اور بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاءاللہ لا قوت اللہ بلا کیوں نہ کہا اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھتے ہوئی زلقا۔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 وعُهِطِ طِفَ ثَمَرُهُ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا آنَفَقِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا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 اس وقت اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا الحق هو خیر ثوابا خیر عقبا یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب خدائے برحق کی ہے اسی کا سلا بہتر اور اسی کا بدلہ اچھا ہے الضْرِبِ لََّ فَلَحَياتةِ الُّنْياكَمَ إِنأَزَنهُ مِنَ السَّمَ فَقْتَ لَ طَابِهِ نَبَُ الأرض فَقْْتَ لَ طَهِ نَفَةُ الأرضضِ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 المال والبنون زینة الحياة الدنيا والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا و خیر املا مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں اور نیک یہاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ سواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے یہاں بہت اچھی ہیں اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہے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 کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا دوسروں اور جس دن اللہ فرمائے گا کہ اب میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم گمانے الوہیت رکھتے تھے بلاؤ تو وہ ان کو بلائیں گے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 وَمَا نُسَيِّرُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُذْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا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 تو وہ اپنے پاؤں کی نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے او عبدًا من عبادنا رحمتًا من عندنا من علما وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت یعنی نبوت یا یعنی نعمت ولایت دی تھی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 میں خبرو خزر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو تصبر على ما لم تحط به رو اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیوں کر سکتے ہو ان شاء ولا امرا نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیے گا اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا قال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 قال الم اقل انك لن صبرا خزر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے قال لا بما نسیت ولا من عسرا موسا نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجیے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 نفس پھر دونوں چلے یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا موسا نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحک بغیر کساس کے مار ڈالا یہ تو آپ نے بری بات کی خزر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا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 تَقَاعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُمَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُمَا فَوَجَدَا فِي جَادِ دَارٍ يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَدَوْشِ تَرْتَخَذْتَ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کیا پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرا چاہتی تھی تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا موسا نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا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 تو میں نے چاہا کہ اسے ایبدار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن وَكُفرًا اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا کہیں ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے أَن رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاتًا تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور بچہ عطا فرمائے جو پاک تینتی میں بہتر اور محبت میں زیادہ قریب ہو وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما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 اور تم سے ذلکرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ میں اس کا کسی قدر حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں له في الارض من كل شيء سببا ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا فأتبع سببا تو اس نے سفر کا ایک سامان کیا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 ادر جان کون تی اس تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا یہاں تک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 وعرضنا للكافرين عَرْضًا اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے الین لا سَمْعًا جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے ابح کی بلبین کب تقی دون و جہنگ مرل کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں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 الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وہ لوگ جن کے سائی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں اولائکا الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا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 اور دین فی جادا يبغون عنها حي ولا ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے ان لو كان البحر مدادا للكلمات رب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 بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّ مَائِهَتَكُمْ إِلَهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِك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 شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ والی وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی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 جو اللہ پر جھوٹ اطراع کرے اور جب تم نے ان مشرکوں سے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 قَالُوا لَنَا بِاثْنَيْنِ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَادَّعُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى أيها طعاما فليأتكم برزق منه ولا يشعرن بكم أحدا اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے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 وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتلازعون بينهم أمرهم اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا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 اُرَّبِّ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَنِيدٍ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا بعض لوگ اٹکل پچو کہیں گے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 اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا نصیب مگر ان اللہ کہہ کر یعنی اگر اللہ چاہے تو کروں گا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 دعائی نوری ن تل دنیا تن بہری نو کو اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں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 قال حاتئ اننا نضيع اجر من احسن عملا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 يُحَلَّوْنَ فِي جَنَّاتٍ مِنْ أَثَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُنْقَلَبًا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 ضْرِ بِلَهُمَّ تَلَجُ لَْنِ جَعلناَا لِحَدهِ م ج النتَْينِِ مِن أَناذِ وَحَفَفناهُ مَا بَفْْلِ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 قال صاحبه وهو خلقك من تراب من سواك رجلا تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس اللہ سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا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 اس وقت اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا للہ الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب خدائے برحق کی ہے اسی کا سلا بہتر اور اسی کا بدلا اچھا ہے وَضْرِبِ لَهُمَّ فَل الحَيةِ الُّنْياكَمَ إِن أَن زَلنَاهُ مِنَ السَّمَفَقْْتَلََ طَابِهِ نَبَُ الأ فَقْتَلَ طَابِهِ نَفَةُ الأرضِ, الأرض فَأَصبَحَها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 اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں بجود اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے موجود ہو وَمَا نُسَلِّمُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُزَحْضُوا بِالْحَقِّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا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 تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے او عبداً من من عندنا من وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت یعنی نبوت یا یعنی نعمتیں ولایت دی تھی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 إنك لن معي صبرا خزر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گی اور بھی خوب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 اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے نفساً نفس جت پھر دونوں چلے یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو خزر نے اسے مار ڈالا موسا نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر کساس کے مار ڈالا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 إِذَا أَتَيَا إِلَى قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضِيفُوهُمَا فَأَبَوْا أَن يُضِيفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا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 وَأَمَّ الجِدارُ فَكَانَ لِغُلَ مَنَتيِ مَْن فِي مدينةِ وَكَانَ تَ تحتهُكَزُ الهُماَا وَكَانَ تَحَهُ كَنزُ اللَهُ مَا وَكَانَ أَبُهُ مَا صَادِحَ فَأَرَادَ رَّكَأَ بُِ غَ أَشُدَّهُ مَا وَيَستَقُرجَكَزَهُمَا فَأَرَادَ رَّكَأَ بُِغَار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 بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہم کر دے گا اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے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 في غطاء عن لا جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے افحسب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 لا يبغون عنها ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے